اب کہیں گے ابغوف لوگ نے پھیر دیا مسلمانوں ہے کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے تم فرمادو کے پورب پچھم مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے جسے چاہے سیدھی را چلاتا ہے